جی نہیں شیخ بھائی کشید جی جزاک اللہ مستب اور اسلام علیکم حضرت حضور صلی اللہ علیہ کی ایک حدیث بخاری شریف کی ہے کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو مجھے اس میں جنم میں جھا کر دیکھا تو اس میں مجھے عورتیں زیادہ نظر آئیں حضرت اس حدیث سے کچھ روشنی ڈال دیں جزاک اللہ خیر ارے بھائی یہ تو ریس ہے میں روشنی کیا ڈالوں گا یہاں کا قریم سرسوں نے فرمایا کہ جنت میں زیادہ فکر اور جہنم میں زیادہ عورتیں تو پوچھا گیا یا رسول اللہ عورتیں جہنم میں زیادہ توں پھر شال فرمایا کہ وہ اپنے خامد کی زیادہ تر نا فرمانی کرتی نہ شکری کرتی کہ ان کو خامد ساری عمر سب کچھ عطا کرے اگر ایک ایک موقع پر بھی کچھ نہ مل سکے تو وہ یوں کہتی ہیں کہ ساری عمر جب سے میں اس گھر میں آئی میرے لیے تو اس گھر میں ہے ہی کچھ نہیں تو یہ ان کی نا شکری کا کلمہ ہوتا ہے یہ ماشاء اللہ اکثر عورتیں ایسا کرتی ہیں اللہ کی نیٹ بندیاں بھی ہوتی ہیں صابر و شاکر بھی ہوتی ہیں لیکن وہ جو یہ لفظ کہہ دیتی ہیں ہاں میرے لیے تو اس گھر میں ہے ہی کوئی نہیں تو فلانے کے لیے ہے فلانے کے لیے سب رشتہ داروں کو دیتے ہو سب کو لیکن جب میں مانتی ہوں تو بس میرے لیے تو کچھ نہیں اللہ ہاں دنیا کی نعمتیں جو ہیں آ, وہ لیتی ہیں جیسا جو خامن کے پاس سونے بھول جائیں گے نا تو کہا وہ نا کرتی ہیں اپنے خامد کی اگر اپنے خامد کی وہ فرمداری کریں تو کوئی دو رسواب اللہ کی مدد کا اطاع کر ص اللہ کی تعداد خامد کی اطاعت کر تو اس لیے عورتوں کی نشری کی وجہ سے فرمایا کہ وہ آ, زیادہ جہن میں ہیں الیاض اللہ تعالیٰ اللہ علی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے خامدوں کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے